یہ وہ لوگ ہیں نشتربلال تبل ہدا جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا اور جو ہدایت اللہ نے دی تھی کتاب کے ذریعے سے اس کو بیچ دیا والعذاب ابل اور مغفرت کے مقابلے میں عذاب کو خرید لیا اللہ کی بخشش کے مقابلے میں عذاب کو ترجیح دی وجہ اس کی کیا تھی وجہ وہی سمن کلی پیسہ مال اس لیے مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں نا جب مال ان کے ہاتھ میں آ جائے تو دین کی تباہی آ جاتی اللہ یہ کہ کسی کو اللہ کا خوف و واقعی تو پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں یہ اللہ کا ہے اور مجھے خدا کیا کے اس کا جواب دینا ہے یہ لوگوں کی امانت ہے پھر تو وہ ٹھیک خرچ ہوتا ہے وہ گرنا جب مذہبی رہنما مالدار بن جاتے ہیں تو اپنے پیسے کے ذریعے سے پھر اپنی حکمرانی لوگوں پر جماتے ہیں حالانکہ اصول یہ تھا کہ اللہ تمہارا اور ہمارا سب کا حاکم ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ مجھے بھی منظور ہے تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا ہے ایسے لوگ والعذاب عذاب اللہ کے عذاب کو خریدتے ہیں مغفرت کو بیچ دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں عذاب کو مغفرت پر فما سو کیا ہی اسبر ان کا صبر ہے علی النار چہنم کتنی ضرورت ہے ان کی جہنم پہ کیا صبر کرتے ہیں وہ جہنم پہ مطلب جہنم کی آگ اور اس پہ صبر کتنی کتنی بڑی بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور انہیں نہیں بتا